اللہ شرون, 22 سبق حامد الفیبم حامد ڈاکٹر ہے زوجتہ مدرستن, اس کی بیوی تیچر ہے آمینہ تو اس کا نام آمینہ ہے حامدن حامد الحامد لہو اربات و اب اس کے چار بیٹے ہیں ہم وہ حمز و عثمان و احمد و ابراہیم احمد و حمزت و طالبان احمد اور حمزہ دو طالب علم ہیں احمد و طالب مجتہد احمد ایک محنتی طالب علم ہے و حمزت و طالب القسلان اور حمزہ ایک سست طالب علم ہے قال یوسف و یوسف نے کہا اس سبق میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جن کے آخر میں سنگل حرکت آ رہی ہے ڈبل نہیں تنوین استعمال نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ آمینت حمزت عثمانو احمد ابراہیم پڑھ چکے ہیں ہم کہ کچھ اسما کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں غیر منصرف اور غیر منصرف کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے ڈبل حرکت یا کہہ لیجیے استعمال نہیں ہو سکتی احمد و طالب المجاحدن چنانچے اس سبق میں جہاں بھی آپ کو کوئی ایسا اس نظر آئے کہ اس کے آخر میں ایک پیش ہو تو سمجھیے اس کا تعلق کس سے ہوگا غیر منصرف سے احمد و طالب المجاحدن احمد ایک محنتی طالب علم ہے وہ حمزت و پالب اور حمزہ ایک سوس طالب علم ہے کالا یوسف و یوسف نے کہا ہندی خمس و کلام میرے پاس پانچ قلم ہے ہادہ کالم الحمر یہ سرخ قلم ہے وہ ہاد کالم الزرق اور یہ نیلا قلم ہے وہ ہادہ کالم ال اخبار اور یہ سبز قلم ہے وہ ہادہ کالم السواد اور یہ سیاہ یہ بلیک کالا قلم ہے قالد زینب زینب نے کہا ہندی منا دیر و میرے پاس بہت سے رومال ہیں مندیل کی جمع یہاں رمال سے مراد سکا منادیل کثیر اب یزو یہ سفید ہے و وہادا اصفر اور یہ پیلا ہے و وہادا احمر اور یہ سرخ ہے و یہ نیلا ہے و وہارا اخبر اور یہ سبز ہے قالت لہا فاطمہ اس سے فاطمہ نے کہا ایندکی کی مندیل اس کیا تمہارے پاس کالے رنگ کا اسکارف ہے قالت اس نے کہا لا نہیں ماں مند میرے پاس کالے رنگ کا اسکوک نہیں ہے کالا تلحت نے کہا اندی مفاطی راستے بہت سی چابیاں ہیں حاضا مستاہرفتی یہ کمرے کی چابی ہے وہ ہاضا مستاہبتی اور یہ بریف کیس کی چابی ہے وہ ہاذا مستح الطارتی اور یہ گاڑی کی چابی ہے قال سفیان السفیان نے کہا فی بالا مساجد و مداری سیرتن ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں بہت سی مسجدیں اور بہت سے سکول ہیں وفا نادیل اور تھوڑے کم ہوٹل ہیں احاطباؤ کیا یہ ڈاکٹر ہیں لا جی نہیں ہمر رسونا وہ اساتذہ ہیں الطباء اغن یا مالدار ہیں المدر رسون فرا اور اساتذہ غریب ہیں اس لیے کہ پیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے المنو ا مین یہ کہا گیا ہے غیر منصرف کو من اینفی یہ کہا گیا ہے غیر منصرف کو الواع العطیت آنے والی قسمیں من السما اسموں میں سے یا کہہ لیجیے اسموں کی نیچے آنے والی قسمیں ممنوع من منصرفی غیر منصرف ہیں نمبر ایک عورتوں کے نام اور ملکوں کے اکثر نام زینب مریم فاطمہ طائشہ ملکوں کے اور شہروں کے نام مکہ تو جدتوں وغیرہ نمبر دو مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہو حمزت اسامتوں معاویت و مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں نون ہو عثمانوں عفان صفیان اسی طرح وہ الفاظ جن کے آخر میں نون ہو خواہ مردوں کے نام نہ ہو مردوں کی صفات ہو کس لانو سستان بھوکا حت پیاسا شب سیر جس نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہو مل بھرا ہوا آگے نمبر چار مردوں کے وہ نام جو اف کے ردم پر ہوں احمد اکبر احسن یا اسی طرح وہ اسما وہ الفاظ خب مردوں کے نام نہ ہوں رنگوں کے نام ہوں جو اف کے ردم پر استعمال ہوتے ہیں اب یازو سفید اصواد سیاہ اہم سر اصفارو ضرب پیلا اخبارو سرد ازرا اسی طرح جو غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ بھی غیر ویلیمو، ولیم لندنو، باریسو، پیرس پاکستان بغدادو اسی طرح انبیاء کے کے اکثر نام جو عبرانی یا سریانی زبان وغیرہ کے ہوتے ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق و یاقوب یونس یوسف اسی طرح ایسی جمع جس کے آخر میں علیف اور حمزہ ہو اغن یا جمع ہے گنیجن کی اصدا اُ جمع ہے صدیق ان کی اقوی یا جمع ہے قوی ان کی اطب وا اُ جمع ہے طبیب ان کی فقرا اُقیر ان کی جمع وزار وزیر ان کی جمع زمالا زمین ان کی جمع کلاس کلو یا کلی علما اُالم ان کی جمع اسی طرح پڑھ چکے ہم کہ ایسی جمع جس کے آخر میں جس میں الف کے بعد دو یا دو سے زائد حروف ہوں جیسے مساجد مسجد ان کی جمع مدارس مدرسۃ کی جمع فنادق و فندق ان کی جمع مکاتب و مکتب ان کی جمع دقائق و دقیقۃ کی جمع منت کو کہتے ہیں منادل و مندیل کی جمع مفاطیخ مفتاخ ان کی جمع, جمع، فناجین فنجان کی جمع فنجان کپ یا پیالہ تراسی کرسی ان کی جمع تمرین المش اقراء الکلمات العطیہ آنے والے الفاظ کو پڑھیے وقت بہا اور انہیں لکھیے ما وب اواخر رہا ان کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبریں زیریں لگانے کے ساتھ اب ان اسموں میں جن کا تعلق غیر منصرف سے ہوگا ان کے آخر میں ہم پڑھیں گے ایک حرکت سنگل حرکت ایک پہ اور جن کا تعلق غیر منصرف سے نہیں ہوگا ان کے آخر میں استعمال ہوگی تنویر ڈبل حرکت محمد خالد مریم فاطمت عباسن حمزت مساجد کتب اقلام منادیل بوتن زملاؤ لندن سفیانو حامدن احمد ابراہیم مکہ زينب أصدقاء مدرسات محمود بغداد جميل كبير أكبر مجتهد طويل كسلان طلاب فقراء ألي باكستان أمار سیاراتن احمر اسماعیل بارس پیرس باب قلمن مدارس جدت مفاطیخ مدرستن ملعنو مکاتب قریبن اسامت الكلمات الجدید نئے الفاظ الفنجان کپ یا پیالہ جمع اس کی فناجینسات جمع مدارس المسجد جمع مساجد نے کہا المن دل جمع اس کی منا المفتاح جمع مفاطی ہو اب یزو سفید اخمر سرخ اخضر سبز اسود کالا ازرک نیلا اسفرو پیلا اخر دعوانا ان الحمد لله رب <تصفيق> <تصفيق>